صلی الرحمن و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہنشہ میں موجودہ سلامت کرتے ہیں اور ہمارے سلسلہ دس کتاب شریف میں سے درس نمبر ایک سو اکانوے اور اور درس تک پہنچا رہا ہوں عالمی طور ایک سو اکانوے اور ایک چالیس اور اس میں سورہ نبا جو ہے اور شخص کا دوسرا حصہ جو شرایہ مہت سالوں نے ان میں سے سورہ نبا کے نمبر اکتیس سے آگے ہم دو تین آیتوں کے مختصر طور یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور چونکہ جو ہے آپ لوگوں سے بتایا تھا اس مبارک سوریہ کا تین حصہ ہے پہلا حصہ قیامت برپا ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں بتا کر اس بات کو ثابت فرمایا کہ بھائی قیامت کا برپا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوسرا حصہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ کے دین پر ایمان نہیں رکھتے ہیں قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے کیا کیا سزا ہے عذاب ہے جانب ان کے انتظار میں تاغ میں ہے میں کیا کیا تکالیف ہے یہ بیان فرمایا ابھی تیسرا حصہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ایمان لایا اللہ کے اس ندا پر لبے کہا تمام جو ہے اللہ کے دین پر ایمان لایا ہاں جی اللہ کی طرف سے جو بھی شریک تکالیف ہیں ان سب پر ایمان لایا ان پر اپنی طاقت اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیا تو انہیں متقین کے نام سے اللہ نے ان کو ملاقات کیا ہے اور متقین کے لیے جو اللہ نے کامیابیاں عطا فرمایا جو اللہ کے دین پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح انجام دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے کیا کیا اللہ نے ثواب اور اجر رکھا ہے اس بارے میں تھوڑا سا تو ہے تو آج نمبر سے آگے فرماتے ہیں بسم اللہ رحمنطقی نفاذا ہدای قوانب و قواع و تراب و قاصنحاقہ لاسما نفیح ولا کزاب یہ اللہ تعالیٰ طرف سے جنت میں ممنین کے لجواز نعماتے ہیں ان کا خوش تذکرہ فرماتے ہیں ان لمتین ان بے شک بلا شک شبہ متقین جو ہے متقی کے جمع ہے اس کے معنی جو ہے پرہیز گار ہاں لوگ گار لو صاحب تغلا لو تغوا لو مطخی لو بے شک متقین کے لیے بے شک صاحب تغوا لو کے لیے تو تغوا کا ایک سادہ سا تجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے یعنی ایمانیات صحیح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو واجب قرار دے اس پہ سختی سے عمل کریں اور جن چیزوں کو حرام قرار دے سے سختی سے پرہیز کریں اجتناب کریں اور پھر جو ہے یہ توقع کا سب سے لازمی جو ہے مقام ہے اس کے بعد پھر جتنا مستحبات آپ بجاتے لائیں گے ناوفیلات مستحبات آپ بجا لاتے جائیں گے اس کا میدان تو بہت وسیع ہے اور مقروحات سے اجتناب کرتے جائیں گے اتنا آپ کی تغوا کا درجہ مرتبہ اور بھی زیادہ بڑھتا جائے گا اور اللہ کے مکالف سے مقرر تر ہوتا جائے گا تو یہاں فرماتے ہیں عید علم بے شک جو ہے سائے تغوال وہ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے مفاضہ مفاد کا معنی لکھا ہے موضاع و فوزن و نجاتن یعنی کامیابی و نجات کی جگہ مفاد کے معنیٰ کامیابی کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو مطلب کیا ہو جائے گا بے شک متحم کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے بلا شبہ جی بے شک پرہرگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے ہاں جی, جی اللہ تعالیٰ اس میں برقم مومین کو بہت خوبصورت اور جامع الفاظ میں خوشخبری دے رہے ہیں جو لوگ جنہوں نے دنیا کے چند روزہ زندگی اللہ کے تعت و فرمان برداری میں گزارا ہوائے نش کی پیروینی کیا شیطان کی پیروینی کیا اللہ کے کی تعتب بندگی میں یہ دنیا کے چند دن گزار دیا ہاں توا کا راستہ اختیار کیا اللہ فرماتے ہیں ان کے لے کر قیامت کے دن ان نل متقینہ مفا اضا کامیابی ہی کامیابی ہے فوز ہی فوج سے فلاں ہی فلاں ہے نجات ہی نجات ہے ہاں خوشیاں ہیں خوشیاں ہیں سلامتی ہی سلامتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی خوشخبری الفاظ میں سنا رہے ہیں اب ان میں سے نعمتوں میں سے کچھ مادی نعمتیں کچھ روحانی نعمتیں فرما رہے ہیں سب سے پہلے فرمایات نمبر بتیس میں فرماتے ہیں و قاب فرماتے ہیں ان کے لیے ہدای اور آناب ہے ہدائ فرماتے ہیں لغت میں ہادی ان کے جمع ہے ہد وہ باغ ہے جس کے ارد گرد چار دیواری تعمیر کی گئی ہو اور اس میں طرح طرح کے پھل فروٹ ہو ہاں پھلدار درخت جس باغ کے اندر ہو اس کو حدیقہ بولتے ہیں تو, تو ہر طرح چار دیواری کے ہوئے پھلدار درخت پر مشتمل باغات ہیں ان کے لیے اور خاص طور پر وہ آنابا ہاں آن جی آناب جو ہے انگور کی بیلیں انگور کی درخت ہاں جی فرماتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے ان باغات ان ممنین کے لیے ان متحقین کے لیے باغات اور جس میں طرح طرح کے پھل فروٹ میں ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر انگور کے بیلیں ہیں انگور کے درخ ہیں یعنی ان کے لیے باغات اور انگور ہیں انگور کے درخ تو انگور کے صرف سوکھا درخت تو نہیں ہے ہاں جی انگور درخت یعنی انگور درخ انگور کے پھل فل سے پھلوں سے ڈھکے ہوئے درخت ہے ہاں جی تو یہ ایک مادی نعمتیں جو انسان کی جو ہے ترین غذا میں سے دنیا میں بھی اور انگور کو جو ہے ہاں جی انگور کے بارے میں تفصیل نمونہ میں بڑی خوبصورت جدید جو ہے غذا شناس ڈاکٹروں نے کیا ہے فرماتے ہیں انگور جو ہے ایک چھوٹا سا میڈیکل سٹور ہے فرمایا ایک چھوٹا میڈیکل سٹور یہ خوبصورت جملہ کا ہے یعنی انگور میں انسانی زندگی انسانی کے انسانی صحت کے ضرورت کے تمام وٹامنس کہتے ہیں انگور کے اندر ہے ڈاکٹر یہ بولتے ہیں جو ہے تمام وٹامنس اس انگور کے اندر ہے اور بہت ہی مفید اور مقوی ہے اور صحت کے لیے اور اللہ نے قرآن میں ہر جگہ آخرت کی نعمتوں میں سے ایک انگور کا خاص طور پر ذکر کیا ہے ہاں جی انگور کا خاص طور پر ذکر کیا تھورما ان مومنین کے لیے جنت میں جو ہے ہاں ان کے لیے باغات ہیں ہاتھم کے پھلوں سے ڈھکی ہوئی اور خاص طور پر ان کے لیے انگور کے انگور ہیں انگور کے درخ ہیں انگور کے جو ہے ان کے لیے انگور, انگور ہیں خاص طور پر انگور کے پھل ہیں وہ ایک تو یہ کھانے پینے کی نعمتوں میں بہترین پھل کا ذکر فرمایا پھر انسانی مزاج کے مطابق انسان کی خواہش ہے اس کے لیے اچھے زندگی کا ساتھی اور دنیا میں بچھاتے ہیں ایک خاتون چاہتے ہیں اس کے لیے اچھے میان ساتھی ہو اور مرد چاہتے ہیں اس کے لیے اچھی صحت مند جو ہے شکل صورت حال لحاظ سے نیک صورت نیک صورت نیک, سورت نیک دونوں لحاظ سے جو ہے حسن جمال اور سیرت کے لحاظ سے کامل جو ہے خواتین اس کی زندگی کا ساتھی ہو تو اللہ اس نعمت کے بارے میں فرماتے ہیں وہ قوائب و اطراوا تیسری نعمت فرماتے ہیں قوائف کے معنی جو ہے نوجوان نو, نو خیز ہنجے اطراف ہم عمر ہمسن فرماتے اور ان و کے لیے جو ہے ہم عمر اور ہمسن جو ہے ان کے لیے بیویاں ہیں ہاں جی ہمسن نوجوان اور بیویاں ان کے لیے کاوا و اطرا و کے معنی ہم عمر ہاں جی اعتراف کے معنی میں ایسا ہے تو ان کے لیے ہم عمر جو ہے بیویاں ہیں ہم عمر جو ہے ان کے لیے ہر سے کامل جو ہے زندگی کے ساتھی ہیں دو جات ہیں یہ ایک عظیم نعمت کا اللہ نے ذکر کیا اسی کو دوسرے بازو پر حور این سے تعبیر کیا ہاں جی ادھر قواعد و اطراف سے تعبیر کیا نوجوان نوخیس جو ہے کمواری دو شزائیں ہیں ان کے لیے ہم عموماً اور چونکہ قیامت میں جو ہے جتر عادث میں آتا ہے وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا سب جوان ہوں گے اس لیے یہ اس کے ساتھی ہیں وہ بھی جوان ہی ذکر فرمایا و کاسن دہ کاس جو ہے ہاں جی جام کو بولتے ہیں کاس جو ہیں ہےسن ایسے جام کو کہتے ہیں جو لبالب برا ہوا ہو ہاں ایسے زرخ برتن گلاس وغیرہ جس میں پینے کی چیزیں ہیں اور وہ لبالب برا ہوا ہے ایسے جام جو لبالب برا ہوا ہے کا معنی بھی برے ہوئے ہاں جی لگاتار ایک کے بعد ایک اس جسمانی لکھا ہے تو کاسن کا یعنی برے جام ہیں وہ بھی صرف ایک دفعہ پیش کر کے نہیں کے وع دیگر لگاتار مسلسل ان کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے صاف شفاف ہاں جی بڑے جام ان کو لگاتار پیش کرتے رہیں گے پیش ان کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے ہاں جی قاسن جہاں کا قوانین لکھا ہے پور لبری چھلکتا ہوا چھلکتا ہوا جام ان کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے ہاں جی تو مجموعی تو ان دعاتوں کا تجمیہ ہوا اور ان کے لیے جوان سال ہم عمر لڑکیاں ہیں یا نوجوان کاواری ہم عمر عورتیں ان کے زندگی کے ساتھی ہی ہیں اور ان کے لیے چھلکتا ہوا جام ہے اور وہ بھی جو ہے ایک معنی کے لحاظ سے لگاتار مسلسل یا کہ واد دیگر ان کو پیش ہوتے رہیں گے یعنی ایک دوار پیش کر کے ختم ہو جائیں مسلسل ان کو یہ نعمتیں پیش ہوتے رہیں گے ان کو دیتے رہیں گے ان کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے یہ عظیم جنتی نعمتیں پھر اللہ فرماتے اللہ یس معاون فِيهَا الََََََََََ وَلَا کزا ہاں جی فرماتے ہیں اور یہ جو سابقہ چیزیں ایسے دیکھا جو ماد نعمتیں تھیں ہاں جی ماد نعمتیں تھیں اس میں اللہ نے پہلے اجمالِ ترما ان کے لیے کامیابی ہے کامیابی فرمائے پھر ان کے لیے باغات ہیں ان کے لیے انگور ہیں ہاں جی اور خاص پر انگور ہیں اور پھر فرمایا ہم مثال ہم عمر نوجوان جو ہے لڑکیاں جو ہے اس کی زندگی کے ساتھی ہی ہیں جنت کی زندگی کی اور بڑے جام اور اچھا لگتے ہوئے جام ان کو مشروبات ہیں ان کے لیے اور وہ جو ہے مسلسل ان کے خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے تو یہ عظیم نعمتیں ان کے لیے پیش فرمایا یہ مادی پینے کی کھانے کی زندگی کے ساتھی تھے اب آگے حرمت روحانی نعمتیں بھی ہے تو ان سچے مومن کو جو ہے اس کو لغو باتیں سننے سے فضول مغوئی سے اس کو سخت نفرت ہوتی ہے ہاں جی اہل تعالیٰوں کو لغو باتوں سے گناہ کی باتوں کی لغو کے بہت سے معنی ہیں ہاں جی غالم گلوچ فضول باتیں بےخدا باتیں بے منا بے معنیٰ باتیں بے مقصد باتیں جن کا کوئی معقول فائدہ نہ ہو ہاں جی معقول کوئی ثمرہ نہ ہو نتیجہ نہ ہو ان سب کو لغو و بولتے ہیں تو یقیناً سچے اہل ایمان لوگ ایسے تمام چیزوں سے جس کا کاموں سے باتوں سے جس کا کوئی مفید فائدہ نہیں ہے جس کا کوئی معقول فائدہ نہیں ہے ہاں جی اور نتیجہ نہیں ہے عملہ ان تمام چیزوں سے نفرت کرتے ہیں اور خاص طور پر جھوٹ سے سخت نفرت کرتے ہیں ہاں جی جھوٹ سے سخت نفرت کرتے ہیں سچے مومن اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ہاں لانت اللال قاضوی ان کا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے تو لہٰذا اس مبارک آدمی فرماتے ہیں جنت کا جو ماحول ہے ہاں جی وہ انتہائی خوبصورت نورانی ماحول ہے وہاں جو بندے ہیں ان کو یہ تعلیم مادی نعماتیں دینے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی ہاں جی اور جو ساتھ ہی فرماتے ہیں انتہائی قرمانہ اور انتہائی خوبصورت نورانی دل کو سکون پہنچانے والی روح کو سکون پہنچانے والی ہاں جی امن سکون محبت سے بھرا ہوا اور ہر قسم کے جو ہے خلوص اور ہر قسم کی سچائی اور نورانیت سے بھرپور ماحول ہوگا وہاں پر تو اللہ فرماتے ہیں لا یسمعون یس یسمعون سننے کے معنی میں جمع کر گا وہ لوگ وہ متقین جو جس جنت میں ہیں وہ نہیں سنیں گے یہ متقین نہیں فیا اس جنت میں وہ ان جنتوں میں نہیں سنیں گے لغ ولا خزاوہ ہاں جی نہ کوئی لغو بار لغو بے و بات باطل بے بنیاد بے کار بے اثر یہ سارے لغات کی کتابوں میں وارنہ لکھا ہے تو ایسی کوئی بات وہ جنت کے ماحول میں نہیں سنیں گے کوئی باطل بات نہیں سنیں گے کوئی بے خدا بات نہیں سنیں گے کوئی بے کار بے بنیاد بے اثر باتیں جس کا کوئی معقول اثر نتیجہ فائدہ نہ ہو ایسے کوئی غلط بات جو ہے جو روح کو ہان تھکا دیتی ہے روح کو ٹینشن دلاتے ہیں کوئی ایسی نامعول باتیں وہاں وہ نہیں سنیں گے ولا کس دعوا جو ہے یہ بابع کا ذبع کا ذب و تقریباً کا ایک है ہے تقریباً بھی مزہ آتا ہے کس دا بھی آتا ہے کس داپ کے معنی جھوٹ کے معنی میں ہے نی یعنی تو نا وہاں پر خاص طور پر جھوٹ ہوگی کیونکہ جوٹ انسان کو بہت ہی جو ہے سچے مومن جوٹ سے ساتھ نفرت کرتے ہیں ہاں جی اس کو جھوٹ سے کوئی سرکار نہیں ہوتی ہے جھوٹ سے جتنا اس لہذا فرماتے ہیں لا یس معاون فیح الع ولاء تو اس کے معنی یہ بنے گا وہ وہ یہ مطین جو جس جی جنت میں ہیں وہاں نہ تو وہ بے خدا باتیں سنیں گے ہاں جی باطل بے بنیاد بے کار بے اثر باتیں سنیں گے اور نہیں جھوٹی باتیں سنیں گے ہاں جی وہاں کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہوگی اس بے خدا باتیں اور جھوٹ نہیں سنیں گے بلکہ وہاں پر جو ہے ہمیشہ آگے جس آدمی نہیں آباقی دوسرے جمبراتوں میں ہیں الخیلاَََََََََََََََََََََََسلاملام مگر وہاں پر وہ ہر طرف سے سلام کا تحفہ سنیں گے پھر سے جوگ در جگ وہاں آئیں گے اور ان کو سلام پیش کریں گے تحیت پیش کریں گے اللہ کی طرف سے سلام کا تو سلام قبل میں رب الرحیم قرآن پاک آئے ہے ہاں اللہ کی طرف سے ان کو سلام کا تحفہ ملے گا رب رحیم کے جانب سے بندے مومن تمہیں سلام کا تحفہ قبول ہو فرشتے جوک در جوک آئیں گے قرآن میں السلام علیکم بیما صبر تم فن نے محبت دار دندِ من تجھ پر سلام کہ تم نے دنیا کی زندگی میں صبر سے کام لے لیا ہاں یہ کتنا اچھا ہی تھی تمہارے آخرات کا گھر ہاں نہیں تو اس طرح جو فرشتے ان کو سلام ان کے قرآن میں صاف آئے اللہ کی طرف سے سلام کے تحفہ پھر جو درجہ ان کے پاس آتے ہیں وہ سلام کا تحفہ وہاں جو مومنین ایک دوسرے سے ملنے آتے ہیں وہاں سلام کا تحفہ ہر ہاں طرف سے انتہائی جو ہے نورانی ماحول ہوگا ہاں دل اور روح کو سکون پہنچانے والے ماحول ہوگا وہاں کسی قسم کے لاہو لاؤ گناہ آخر ماحول ہرگز سے نہیں ہوگا پاک اور طیب انتہائی نورانی جس طرح بحیش کا ماحول خوبصورت وہاں کی نعمتیں پاکیزہ ہیں ساشید فرماتے ہیں اس میں الطاف و اشرف و اکمل دیش کی نعمتیں. دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں ہیں بہت ہی کامل بہت ہی مزیدار اور بہت ہی پاکیزہ ہوں گے جس کا یہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو ان نورانی کے نعمتوں کے ساتھ ساتھ انتہائی نورانی ماحول بھی ہوگی طیب اور پاکزہ ماحول بھی ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چند آیتوں میں ان پانچ آیت میں طالباً ہمیں یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نظام کو تسلیم کرتے ہیں اللہ کے ہر حکم پر لبے کہتے ہیں اور تغوا اختیار کرتا ہیں ان کے لیے یہ عظیم نعمتیں ہیں آج کے اندر سے ہم یہیں پر انتفاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاں اپنی یہ چند دنیا کی زندگی اللہ کے تو و فرمان برداری میں گزارنے کے توفے عطا کریں اور جنت کے عظیم نعمتوں کو ہمیں مستحق قرار دیں آمین عالم